پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس بات مطبق قرآن پر ایمان نہ لائیں ان جعلنا لها احسن بلا شبہ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے, اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے مَا اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقینا ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی یا تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ وضربنا آذانهم عددا پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری اب چلتے آیات کی تفسیر کی طرف اس کل میں تہمت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نرا جھوٹ ہے پھر بحید الحدیث اس بات سے مراد قرآن کریم ہے کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی اس میں آپ کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے پھر روئیں زمین پر جو کچھ ہے حیوانات جمادات نباتات معدنیات اور دیگر مطفون خزانے یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں پھر سعید سطح زمین جو روزن بالکل ہموار جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو یعنی ایک وقت آئے گا کہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے پھر یعنی یہ واحد بڑی عجیب یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں الکفی اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے ورقیمی بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں رقیم بیمانہ مرکوم ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کف کے نام لکھے ہوئے ہیں اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب ارررررقیب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے پھر یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا تفصیل آگے آ رہی ہے انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوان کے لیے بڑا سبق ہے صحب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کاش آج کے مسلمان نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری کے مصداق اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں پھر یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازیں سے باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا پھر ان دو گروہوں سے مراد کون ہیں ان دو گروہوں سے مراد کون ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک یا اصحاب کہف ہی میں سے دو گروہ ہیں جن کو اپنی نیند کے مقدار کا صحیح علم نہ ہو سکا یہی قول راج ہے اور آیت نمبر انیس سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے جب کہ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک حزب سے مراد اصحاب کہف اور دوسرے حزب سے شہر والے جن کے زمانے میں اصحاب کہف جگائے گئے بعض نے بعض نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ مومنوں کی جماعتیں تھیں بحوالِ روح المعانی اور تفسیر اللباب اور تفسیر القرطبی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیت آمنوا ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض نندعو لن ندعو من دونه اله القد قلنا اذا شطط اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے اگر پکارا تو یقینا اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی قوم یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کے وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتدي من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا اور اپ सूरज اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نوجوان یہ والے نوجوان بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے فطیت جمع قلت ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد نو یا اس سے بھی کم تھی یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدۂ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے وہاں انہوں نے وہاں انہوں نے برملہ اللہ کی توحید بیان کی بلاخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ تین سو نو سال وہاں سوئے رہے پھر یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان شدائت کو برداشت کر لیں نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکیں پھر اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا یہ واضح بیان کیا بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے ایک دوسرے کو توحید کی وہ بات سنائی جو فردن فردن اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئیں اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہو گئے پھر شططن کے معنی جھوٹ ظلم حد سے تجاوز کرنے اور حق سے دور ہونے کے ہیں پھر یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا لیکن وہ اسی طرح کا لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار سور تک پہنچ جانے کے باوجود جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے ناکام رہے تھے پھر یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محوی پر مہوے استراحت تھے فجواتین کے معنی ہیں کشادہ جگہ پھر یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہیاب نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں واتحسبہم ايقاو وہم رقود ونقلبہم ذات اليمين وذات الشمال وکلبہم باسط الذراعين بالوصيد لو اطلعت عليهم لولیت منهم فرارا ولمنئتم منهم رعبا اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں اور آپ ضرور ان سے روب میں بھر دیے جائیں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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَنَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں پھر بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے چنانچہ اب تم اپنی یہ چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص تعام کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے ان عليكم او في ملتهم ولن ابدا بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے کبھی بھی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے وہ بولے ہم ان پر ضرور ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف عقاون یقید قاف کے کسرے اور ضمے کے ساتھ کی جمع اور رقودن راقدون راقدن کی جمع ہے وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جس طرح جاگنے والی شخص کی ہوتی ہیں بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار بیدار نظر آتے تھے پھر تاکہ کہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے پھر یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے پھر یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا پھر گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس کے یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے پھر تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے پھر بیدار ہونے کے بعد خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے کا سر و سامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی پھر احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آ پڑے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ ثوبت مشقت برداشت کی ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کے طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے پھر یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں لیکن اس کل کو تین صدیاں گزر چکی تھیں لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو شدہ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعض بادل الموت کا وعد الٰہی سچا ہے منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے پھر اذ یا تو ظرف ہے اعثرنا کا یعنی ہم نے انہیں اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا جب وہ بعض بادل موت یا وقوع قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے یا لیالم کا یعنی تاکہ وہ جان لیں جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے پھر یہ کہنے والے کون تھے بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر وفات دے دی تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے پھر جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے پھر یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یہ اہل کفر و شرک امام شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں واللہ اعلم اللہ ہی خوب جانتا ہے کہنے کے بعد فرمایا ظاہر یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے فرما روا اور ارباب اختیار تھے اور احباب اختیار تھے اور کیا ان کا یہ فعل محمود ہے یہ محل نظر ہے کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہیہود اتخذوا قبور اہم مساجد بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو تیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو مطلب اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بتیس عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے لوگوں سے مخفی رکھا جائے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر فِرَّ الله تَعَالَى فَرْمَاتَه سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ما إِلَّا قَلِيلٌ قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ تین ہے ان کا چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ پانچ ہیں ان کا چھٹا ان کا کتا ہے بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے وہ سات ہیں ان کا آٹھواں ان کا کتا ہے آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سر سری بحث کے اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ کہنے والے اور ان کے مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب تھے جو کتب سماویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے پھر یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے یہ بھی اسی طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے صرف تین قول بیان فرمائے پہلے دو قولوں کو رجمم بالغیب زن و تخمین کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی تعداد اتنی ہی تھی بہوالِ تفسیر ابن کثیر پھر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی وہ صرف ساتھ تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی صرف انہی باتوں پر اتفاق کریں جن کی اطلاع آپ کو وہی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے یا تعین عدد میں بحث و تقرار نہ کریں صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھیں اس لیے کہ جس نے یا جس سے پوچھا جائے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے آپ کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وہی موجود ہے جب کہ دوسروں کے پاس زنون و اوہام کے سوا کچھ نہیں و صلی اللہ علیہ نبینا محمد صحبہ اجمعین